بسم اللہ الرحمن شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے چربوکر گر کے جگ سہد ان کی نسل چپرو انسل چنہر ان کی ردی آفتاب کی روشنی کی قسم